بسم الله الرحمن الرحيم واحتصموا بحذر الله جميعا ولا تفرقوا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا تَقْضِي الْأَمْرَ إِنَّ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 سلام هي حتى موين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة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 حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة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 پیارے بچوں پردہ نشین ماں اور بہنوں اللہ تعالی نے یہ کائنات اس طرح بنائی ہے کہ اس میں بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے مثلاً کچھ مخلوقات باشعور ہیں کچھ بے شعور ہیں لہذا اللہ نے باشعور مخلوقات کو بے شعور مخلوقات پر فضیلت دے دی باشعور مخلوقات تین ہیں ایک مخلوق نوری ہے فرشتے ایک مخلوق ناری ہے جنات ایک مخلوق خاکی ہے انسان تو تمام باشعور مخلوقات میں ان تینوں مخلوقات کو فضیلت دی اور ان تینوں مخلوقات میں خاکی کو سب سے بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی یہاں تک کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کریں اور اللہ تعالی نے اس خاک سے بنی ہوئی ہستی کے بارے میں فرمایا و لکد کرم بنی آدم ہم نے بنی آدم کی تکریم کی ہے ہم نے بنی آدم کو عزت عطا کی ہے عزت سے نوازا ہے اور تمام انسانوں میں ایک طبقے کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں پر فضیلت دی وہ طبقہ ہے انبیاء کرام علیہ صلاحت و تسلیم کا اور ان انبیاء کرام میں بھی سب سے افضل ایک نبی کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل قرار دیا ہے اسی طرح ہر نبی کی ایک امت ہوا کرتی تھی تو تمام امتوں پر اللہ نے امت محمدیہ کو فضیلت دی یہ فرما کر کنتم تم خیر امت ان اخر جتل بالمعروف بل معروفی و منکر نبیوں کے ساتھ بہت ساری کتابیں بھی نازل ہوئی تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن حکیم کو قرار دیا گیا اس کی افضلیت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا انفظ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ نے اس سے پہلے جتنی کتابیں انبیاء کرام پر اتری ان کی حفاظت کی ذمہ داری چونکہ نہیں لی تھی اس وجہ سے ساری کتابیں محرف ہو گئیں لیکن اس کتاب کے بارے میں پورے وسوخ کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج تک اس کے ایک نقطے کے اندر تبدیلی نہیں ہوئی ہے اور کیوں نہ ہو کہ اللہ نے فرمایا لا ہل باطل بین دہی والا من خلفی باطل نہ تو اس کے آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ تو اس کے پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے تنظیل من حکیم من حمید یہ بہت ہی حکمت والی ہستی اور قابل تعریف ہستی کی طرف سے نادری شدہ کلام ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے بہت سارے گھر ہیں دنیا میں جن کو ہم مساجد کہتے ہیں لیکن اللہ کے تمام گھروں میں تمام مسجدوں میں سب سے افضل مقام تین مسجدوں کا ہے بیت الحرام مسجد نبوی مسجد اقصہ جس کے بارے میں حدیث سریح آئی ہے کہ ان تینوں مسجدوں کے علاوہ اور کسی جگہ کے لیے بطور عبادت شد رحال نہیں کیا جا سکتا یعنی باقاعدہ اس کے لیے سفر نہیں کیا جاتا ہے اور ان تینوں مساجد میں سب سے افضل اللہ تبارک و تعالی نے بیت الحرام کو قرار دیا کہ اس کے اندر ایک رکات نماز ایک لاکھ رکات کے برابر ایک نماز ایک لاکھ نماز کے برابر بعض علماء سے میں نے اس بات پر ڈسکشن کیا کہ کیا یہ فضیلت ہر نماز کے لیے یا صرف فرض نمازوں کے لیے تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ فضیلت فرض نمازوں کی ایک فرض نماز خان کعبہ میں اللہ کے اس گھر میں دنیا میں اور اللہ کے گھروں کے مقابلے میں ایک لاکھ درجہ فضیلت حاصل ہے اسی طرح اللہ تبارک کو تال آنے جب سے یہ کائنات بنی ہے مہینوں کی تعداد بارہ رکھی ہے یوں فرمایا انتشر ان دسنا اشر شہرن فی کتاب اللہ یوں مخل پر سماوت اللہ کی کتاب میں کائنات کی تخلیق کے وقت ہی سے مہینوں کی تعداد بارہ رکھی گئی ہے اور ان بارہ مہینوں میں سب سے افضل اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے مہینے کو قرار دیا اور اس پورے سال کے جو دن ہیں اللہ نے تمام دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کو قرار دیا دنوں کے بعد مسئلہ راتوں کا ہے پورے سال بہت ساری راتیں آتی ہیں لیکن ان تمام راتوں میں سب سے افضل رات خیر اللہ علی اللہ تبارک و تعالی نے للت القدر کو قرار دیا ہے آئیے سب سے پہلے اس کی فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں جان لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک للت القدر کی فضیلت کے بارے میں یوں ہے وَانْ أبی رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کام رمضان ایمانا غفر له ما من بھی قدر ایمان صاحب روا بخاری حضرت ابو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رمضان میں قیام کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے بشرطح کی یہ قیام ایمان کے ساتھ ہو اور احتساب کے ساتھ ہو آدمی کے دل میں ایمان ہو اور بغرض ثواب اللہ کی خوشنودی کی خاطر وہ رمضان کے روزے رکھ رہا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ کو بخش دے گا آگے جو جملہ اللہ کے رسول نے شاید فرمایا یہ ہے کہ اسی طرح جو آدمی للت القدر کے اندر قیام کرے للت القدر کے اندر نماز پڑھے ایمان اور احتساب کے شرط کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناوں کو بخش دے گا اور مسرت احمد کی روایت میں مما تاخر بھی ہے اس کے اگلے گناہوں کو بھی بخش دے گا یہ تو اس کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اس رات کو یہ فضیلت کیوں ملی ہے جواب اس کا سور قدر کے اندر دیا گیا ہے اللہ نے فرمایا انا انزلا فی لت القدر بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو للت القدر میں نازل کیا ہے گویا رمضان کو جو کچھ فضیلت حاصل ہے وہ قرآن کے طویل میں ہے اور اس رات کو جو کچھ فضیلت حاصل ہے وہ اسی رات میں قرآن حکیم کے نزول کی وجہ سے ہے اس مہینے کو جو برکت عطا کی گئی ہے اس کو جو مبارک شہر قرار دیا گیا ہے شہر مبارک کہا گیا ہے کہ یہ پورا مہینہ برکت کا ہے یہ مبارک مہینہ مبارک اس وجہ سے بنا ہے کہ اسی مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا اور اللہ تعالی نے اس رات کے ساتھ ایک صفت جوڑی ہے مبارک جیسے یہ شہر مبارک ہے یہ مہینہ مبارک ہے ایسے ہی یہ رات مبارک ہے اللہ نے فرمایا ہام کتاب المبین انا لیلت مبارک مہینہ مبارک ہوا اس قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے رات مبارک ہوئی برکت والی ہوئی اس کتاب عزیز کے اسی رات میں نزول کی وجہ سے تو سارا کریڈٹ اس برکت کا چاہے وہ مہینے کی برکت ہو اور چاہے وہ رات کی برکت ہو ڈائریکٹ قرآن حکیم کے حق میں جاتا ہے اس آیت کریمہ میں لفظ انزال استعمال کیا گیا آپ ایک سوال یہ کر سکتے ہیں کہ قرآن حکیم کے بارے میں کبھی اللہ تبارک کو لفظ انزال استعمال کرتا ہے اور کبھی تنزیل استعمال کرتا ہے یہاں قرآن حکیم کے نازل کرنے کے بارے میں لفظ انزال استعمال فرمایا ہے اور جہاں حفاظت کی بات کریے وہاں تنزیل ہے یہاں فرمایا انزل نہ ہم نے اس کتاب کو اس قرآن کو انزال کیا نازل کیا سورہ سرحیج میں فرمایا انا انہ نظل ذکر وہ حافظ تو انزال میں اور تنزیل میں کیا فرق ہے فرق یہ ہے کہ جہاں لفظ انزال آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کتاب کو لوح محفوظ سے پورا کا پورا ایک ساتھ سمائے دنیا پر ایک مقام جس کا نام بیت العزت ہے وہاں پر اتار دیا تو جہاں جہاں لفظ انزال ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوہے محفوظ سے یہ پوری کتاب ایک ساتھ سمائے دنیا پر ایک مقام ہے بیت العزت وہاں پر اتار دی گئی اور تنزیل کا مطلب یہ ہے کہ حسب ضرورت تیئیس سالوں میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رفتہ رفتہ نجمن نجمن جز ان حسب وقائے حسب ضروریت اترا ہے اسی وجہ سے اس کو تنظیل کہا گیا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اتارنا تو لوہے محفوظ سے بیت العزت پر اترا اس کے لیے انزال اور بیت العزت سے تیئیس سالوں میں حسب ضرورت رفتہ رفتہ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا وہ تنظیل ہے سرحد کر دی گئی کہ یہ قرآن ہم نے لوح محفوظ سے جو بیت العزت پر اتارا وہ وقت دن کا نہیں تھا رات کا تھا اور وہ رات کون سی تھی یہی للت القدر تھی اور رمضان کی ایک رات تھی دوسرا سوال یہ پیدا ہوا کہ اس کو اللہ نے للت القدر کیوں کہا للت المبارک کہا برکت والی رات ہے وہ تو سمجھ میں آیا لیکن وہ بھی کہاں سمجھ میں آیا وہ بھی کہاں سمجھ میں آیا برکت کا کیا مطلب ہوتا ہے برکت کا کیا مطلب ہوتا, برکت کا مطلب ہوتا ہے برکت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں برابر اضافہ ہوتے رہنا یہ برکت ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ باریک اللہ محمد اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرما اس کا کیا مطلب آپ کے درجات کے اندر برابر اضافہ کرتا جا برابر زیادتی فرماتا جا آپ کے درجات کو بڑھاتا جا تو برکت کے اندر زیادتی کا تسلسل ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کو برکت کہا جاتا ہے تو یہ رات بڑی برکت والی ہے کہ اس کے اندر عبادت اتنی بڑھ جاتی ہے اتنا اضافہ ہو جاتا ہے کتنا اضافہ ہو جاتا ہے اس کی سراحت خود اللہ تبار کو نے کر دی تو پہلے ہم یہ جان لیں کہ اسے القدر کیوں کہا گیا ہے لیل مانے رات لائلہ مانے رات اور قدر کا کیا مطلب ہوتا ہے قدر کا تین مطلب ہوتا ہے ایک مطلب ہے قدر کا عزت مرتبہ اب ترجمہ ہوا للت القدر عزت کی رات مرتبے والی رات کہ اتنا بڑا مرتبہ کسی رات کو حاصل نہیں چونکہ مرتبہ اس کا بہت بڑا ہوا ہے سو اس کو للت القدر کہا گیا کہ کوئی اور رات اس مرتبے والی نہیں ہے یہ مفہوم ہے قدر کا جو منزلت کے معنی میں ہے اور مرتبے کے معنی میں اور ایک قدر کا مطلب ہوتا ہے تنگی اچھا قدر کا مطلب ہوتا ہے تنگی کشادگی کا جو اپوزٹ ہے تو اکتر جو ہے کیا ہوا لئے القدری تنگ ہو جانے والی رات اس میں کیا تنگ ہو جاتا ہے زمین تنگ ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس رات کو اتنے فرشتے اتارتا ہے اور جبرائیل امین کی محیط میں اتنے فرشتوں کا نزول آسمان سے اس زمین کے اوپر ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے اس وجہ سے اس کو للت القدر کہا گیا ہے تیسرا مطلب ہے قدر کا فیصلہ کا اندازے کا قدر مانے اندازہ قدر کا مطلب فیصلہ تو اب ترجمہ ہوا لہ لت القدری فیصلے کی رات اندازہ کرنے کی رات اس میں کیا اندازہ کیا جاتا ہے کیا فیصلہ کیا جاتا ہے دونوں مطلب کو واضح کر لیں سور دخان کی ان آیات سے وہ آیات اس طرح ہیں حامیم والکتاب کتاب مبین انا انزل نافی لطم مبارک تن ان انا کنہ منظرین فی ہا یو فرق و امر کتاب مبین کی قسم ہم نے اس قرآن کو لیلت مبارکہ میں نازل کیا ہے یہاں ٹھہر کر اگر تھوڑا غور کر لیں تو بداتیوں کے ایک بدات کی تردید بھی یہاں ہو جائے گی بداتیوں کے ایک بدات کی تردید بھی سمجھ میں آ جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ للتم مبارکہ سے مراد وہ شابان کی پندرہویں رات ہے اور شاہبان کی پندرہویں رات کے اندر معاملے کو اللہ تبارک کو تعالی فیصل کرتا ہے احکام نازل فرماتا ہے یہ عقیدہ اس وجہ سے باطل ہے کہ اس رات کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کے اندر قرآن ہم نے نازل کیا ظاہر ہے کہ یہ مسلم ہے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے لہذا لہلت ال مبارکہ سے مراد شابان کی پندرہویں رات کتان نہیں ہو سکتی بلکہ وہ رات رمضان کی رات ہے وہ بھی آخری عشرے میں سے کوئی ایک تاک رات سو so, جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ رات للتم مبارک یہ شاہبان کی پندرہویں رات ہے وہ قرآن حکیم کی اس آیت کا منکر ہے اس لیے کہ اس للت مبارکہ کے بارے میں وضاحت ہے کہ ہم نے اسی للت مبارکہ میں اسی مبارک رات کو قرآن حکیم نازل فرمائے ظاہر ہے کہ پندرہویں شاہبان کی رات کو قرآن تو نازل ہوا ہی نہیں ہے لہذا لہلتم مبارکہ سے شاہبان کی پندرہویں رات کو کیسے مراد لیا جا سکتا ہے جو مراد لے وہ در حقیقت ساحت کریمہ کا منکر ہے بداج کی یہ تردید سمجھ میں آ گئی تو آگے بڑھے کہ اس رات کے اندر جو مبارک ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا کیا ہوتا ہے اس رات میں کس بات کا فیصلہ ہوتا ہے جب قدر کا مطلب فیصلہ ہے تو کس بات کا اندازہ ہوتا ہے جب قدر مانے اندازے کے ہیں اللہ نے فرمایا فیح یو فرق و کلو امرن حکیم یہاں ہر حکمت والے معاملے کو واضح کر دیا جاتا ہے کیا مطلب فرشتوں کو پلان دے دیا جاتا ہے پورا پلان اندازے کی شکل میں ہوتا ہے کہ فلا شخص کی تجارت میں اتنا منافع ہونا ہے پورے سال میں فلا آدمی سال میں فلا تاری کو جائے گا اللہ اکبر اسی رات کو فیصلہ کر دیا جاتا ہے کس کو پورے سال کتنا ملنا ہے اور کون اگلے رمضان کو پائے گا اور کون نہیں پائے گا اللہ اکبر بدن کے روپ پہ کھڑے کر دینے والی بات ہے کہ آدمی بازاروں میں چل رہا ہوتا ہے حال ہاں یہ ہے کہ اس کی موت کا وارنٹ اوپر سے جاری کر دیا گیا ہوتا ہے آدمی کی موت کا پروانہ ऊपर سے آ گیا ہوتا ہے اس کی موت کا فیصلہ اسی سال اسی رات کو کر دیا گیا ہوتا ہے اور آدمی جس کے بارے میں موت کا وارنٹ نکل چکا ہو وہ گناوں میں है ہوتا ہے بازاروں میں پھر رہا ہوتا ہے عیاشیاں کر رہا ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی بڑی سندبلی سے خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے موت کا وارنٹ اس کے ہاتھ میں نکل چکا ہوتا ہے اور وہ بازاروں میں گھوم رہا ہوتا ہے زندگی کے کسی لمحے کی گارنٹی نہیں ہے حیات انسان کی کتنی عجیب ہے بہت عجیب و غریب بات حیات انسانی خود ایک راز ہے اگلے لمحے کسی کے باقی رہنے کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی زندگی کا لمحہ لمحہ ان گارنٹیڈ ہے اس کے کسی لمحے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو اسی رات کو فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ کون سا آدمی کس شہر کا کس مقام کے اوپر رہنے والا اگلا رمضان کا مہینہ نہیں پائے گا مر جائے گا فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ فلاں کو فلا مرس کے اندر مبتلا کر دینا ہے فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ فلاں بیمار کو اچھا کر دیا جائے گا فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ فلاں عزیز کو سلیل کر دیا جائے گا فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ فلاں سلیل کو عزیز کر دیا جائے گا فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ فلاں کو تخت حکومت سے اتار کر کے فٹ پاتھ پر کھڑا کر دیا جائے گا فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ فٹ پاتھ پر سے کس کو اٹھا کر کے تخت حکومت کے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے کل نئے ہو بھی شان اللہ تبارک و تارا اسی رات کو تمام فیصلے کر دیتا ہے پورا پلان پورے سال کا دے دیتا ہے اور اسی پلان کے مطابق پورا سال گزرتا ہے یہ مطلب ہے اندازے کا اور یہ مطلب ہے فیصلے کا یاد قدر بانے جب فیصلہ ہوا تو ترجمہ یہ ہوا لے اندازے کی رات اور فیصلے کی رات فیصلہ کیسے ہوتا ہے اندازہ کیسے ہوتا ہے اس کی رضا ہم کر چکے یہ رات پوری دنیا میں صرف ایک بار آتی ہے ایسا نہیں کہ کسی ملک کے اندر یہ رات کسی تاریخ کو آتی ہو اور کسی ملک میں دوسری تاریخ کو آتی ہو دن ایک ہوتا ہے رات ایک ہوتی ہے کیوں اس کا ثبوت خود یہ لفظ ہے لیلت لری لائلہ کا مطلب ہوتا ہے ایک رات کی جمع لیالی آتی ہے جیسے یوم کی جمع دن جمع یا ایسے ہی للت الد ہے سنگولر ہے اس کا پلورل ہے لیالی یہاں لیالی القدر نہ کہہ کر کے القدر سنگولر واحد استعمال کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ پوری دنیا میں یہ رات ایک ہی تاریخ کو آتی ہے ایک ہی دن کو آتی ہے جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ فلا جگہ دوسرے ملک کے اندر ایک دن کو ایک تاریخ کو آتی ہے دوسرے ملک میں دوسری تاریخ کو آتی ہے ان کے پاس سوائے بوگس باتوں کے فضول باتوں کے دلیل کے نام پہ کوئی چیز نہیں ہے آگے بڑھیں یہ رات کتنے مرتبے والی ہے مرتبے والی تو یہ تو سمجھ میں آئے کے مرتبے والی ہے سو یہ سمجھنا ہے قرآن نے بتا دیا اس کا مرتبہ جاننا چاہتے ہو مرتبہ یہ ہے کہ خیر من الف شہر ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے ایک ہزار مہینے کو اگر سالوں میں تبدیل کیا جائے تو تقریباً تراسی سال چار مہینے بنتے ہیں کوئی آدمی اگر اس رات کو پا گیا اس کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لے گیا تو سمجھو اسے تراسی سال کی عبادت کا تراسی سال چار مہینے کی عبادت کا ثواب مل گیا اتنی بابرکت رات ہے یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ کون سی رات ہے کیا سمجھنا یہ کون سی رات ہے نبی نے فرمایا کہ آخری عشرے کی کوئی تاک رات ہے دلیل دلیل اس طرح ہے انعیش رضی اللہ تعالی انہ قالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاشر من رمضان القدر الاشر من رمضان کتاب سیام فی باب لیلت القدر حضرت امام بخاری سبھی سے پاک کو کتاب السیام میں لائے ہیں باب لیلت القدر میں راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتکاف کرتے تھے کہا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتکاب کرتے تھے کتنے دنوں کا فی من رمضان رمضان کے آخری دس دنوں کا اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے وہ یقول یہ فرمایا کرتے تھے تہرو لدر ارے اس قدر والی رات کو تلاش کرو کب فل اشریل اواخری من رمضان رمضان کے اشرے اخیرہ کے اندر بظاہر امت مسلمہ پریشانی میں پڑ گئی ہے کہ پانچ تاک راتوں میں تلاش کرنا ہے جاگنا تو پورے دس دن ہے لیکن خاص طور سے اس کی تلاش تاک راتوں میں کرنا ہے ایک ہے عبادت کہ اس کی فضیلت الگ ہے کہ دسوں رات اللہ کی خوب عبادت کی جائے اور دوسرے اس عظیم الشان عظیم ال مرتبت رات کو اگر حاصل کرنا ہے تو اشرے اخیرہ کی تاک راتوں میں اس کو تلاش کرو دو باتیں معلوم ہوئی اعتکاف آپ دس دن کا کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ تلاش کرو للت القدر کو رمضان کے آخری اشرے میں تو ایک ہے دس دن عبادت کرنے کی فضیلت کے دس دن جاگو رات بھر عبادت کرو اور جہاں تک اس مرتبے والی رات کو تلاش کرنا ہے سو اس کو تلاش کرو اشرخ کی طاق راتوں میں جس کی سراہت موجود ہے ان راتوں کی فضیلت ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے بتائی ہے اللہ نے فرمایا ول فجری واشر فجر کی قسم یہ فجر کون سی ہے یہ جو ہر روز فجر آتی ہے یہ خصوصی فجر ہے کون سی فجر ہے للت القدر کی رات کی فجر ہے کہ اس فجر تک فرشتے رات کے داخل ہونے سے لے کر وہاں تک اس زمین کے اوپر رہتے ہیں اللہ نے اسی فجر کی قسم کھائی ہے اور کہا وہ دیالین اشر دس راتوں کی قسم مفسرین دوسری راہوں پر نکل گئے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہاں لیال اشر سے مراد وہ ذلحجا کے دس دن ہے ارے بھائی ذلحجا کے دس دن یار راتوں کا تذکرہ ہے تم دن کی بات کیوں کر رہے ہو تو مفسرین نکل گئے دوسری راہوں پر حقیقت یہ ہے کہ یہاں دس دن مراد نہیں ذیل جا کے بلکہ دس راتیں یہی مراد ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ وسلم خود جاگتے تھے اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے ان راتوں کو زندہ رکھتے تھے شبے زندہ دار بنے رہتے تھے ان دس راتوں کے اب آگے یہ فرمایا گیا کہ اس عشر ایرا میں دس راتوں میں کوئی رات تاک ہے کوئی جفت ہے وش پے ولوتر شفا کا بھی خیال رکھنا ہے شفا کے اوپر بھی توجہ دینا اور وطر کے اوپر بھی توجہ دینا ہے جیسے بائیس ہے تو جی اکیس تو اس وجہ سے اہم ہے کہ اس میں للت القدر ہونے کا امکان ہے وہ للت القدر ہو اور بائیس اس وجہ سے اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو جاگتے تھے یہ راتوں کی جو فضیلت ہے تو جفت جفت جو ہے جیسے بائیس چوبیس چھبیس ان راتوں کا بھی اہتمام کرنا ہے کہ اللہ نے ان دس راتوں کی قسم کھائی ہے دس راتوں کی جو قسم کھائی ہے قسم کھانا غیر معمولی چیز کے اوپر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو شفا کا بھی خیال لے گا جفت کا بھی اور وطر کا تاخ کا بھی خیال لے گا وہ کی قسم جو چلتی ہے کب سے سورج کے غروب ہونے سے فجر تک لیکن بعض لوگوں نے و لیال اشر کی تفسیر کی ہے رات ہی سے دن مراد نہیں ہے ذیل کے دس بلکہ ذیل ہجا کی دس راتیں مراد ہے جیسے امام بخاری کتاب العیدین کے اندر لائے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان دس راتوں کے اندر عبادت کو اتنا قبول کرتا ہے کہ اور کسی رات کے اندر اتنی عبادت کو قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ جہاد کی زبیلی اللہ کو بھی قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ اگر کوئی گیا اور مقتول ہو گیا قتل کر دیا گیا وہی اس فضیلت کو پا سکتا ہے لہذا اگر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب العیدین کے اندر یہ بات لا رہے ہیں تو لیالین اشر سے مراد دس راتوں سے مراد فہم سلف کے مطابق اگر ہم غور کریں اس پر تو یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ دس راتوں سے مراد مرادا کی دس راتیں ان کے اندر بھی عبادات کی خاصی اہمیت یہ مطلب بھی تفصیل کے لیے کتاب العیدین بخاری دیکھ لیں جہاں تک رمضان کے آخری اشرے کی فضیلت کی بات ہے وہ تو حدیث سے خود ثابت ہے دلیل دلیل اس طرح وان آئش رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دا دخل الشرو رہو وَأَحْيَا لَيْلَهُ فی فی باب القدر حضرت ر حضرت فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری اشرا رمضان کا آ, آ جاتا دس دن رہ جاتے تو آپ ان دسوں راتوں کو زندہ رکھتے کمر کس لیتے شدہ اپنی کمر کس لیتے وہ احلائی لہو ان دسوں راتوں کو زندہ رکھتے وہ ائی خود زندہ رکھتے اور اپنے اہل کو بھی جگاتے کہ تم بھی ان راتوں کے اندر جاگو اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو تو ان دس راتوں کے اندر جاگنے کی جگانے کی عبادت کی فضیلت اس حدیث پاک سے واضح طور سے ثابت ہے آگے بڑھیے یہ رات صبح تک رہتی ہے فجر تک فجر تک جیسا کہ کہا گیا ولسر اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور کون آتا ہے ہیڈ بن کر کے حضرت جبرائیل بھائی یہی کیوں آ رہے ہیں اس لیے کہ یہی تو قرآن کے لانے والے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیئیس سال تک تو یہی نازل کرنے والے ہیں اللہ کی طرف سے قرآن حکیم کو لہذا یہ اسی رات کو جس رات قرآن لاہ محبوب سے سمائے دنیا پر آیا بیت العزت پر اور پھر تیئیس سال تک حضرت جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حسب وقائے حسب ضرورت نازل کرتے رہے اسی رات کو ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام کثیر فرشتوں کی محیط کے اندر دنیا میں نزول فرماتے ہیں اور پوری رات دنیا میں رہتے ہیں فجر کے وقت تک فجر کے بعد سب کے سب آسمان کے اوپر چلے جاتے ہیں اس کا مطلب رات کے شروع ہونے سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک آدمی کو عبادت کے اندر مشغول رہنا چاہیے اچھا یہ کائے کے لیے آتے ہیں ایک تو قرآن حکیم کی یاد تازہ کرنے میں پرانے حکیم کی یاد تازہ ہو اس لیے کہ قرآن اسی رات میں نازل ہوا دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی ہے کہ اس میں ہر امر لے کر کے آتے ہیں وہی ہر امر جس کی ابھی میں نے تفصیل کی اور یہ بھی بتایا ساتھ ساتھ سلام سلام ہے پوری رات اس کا مطلب مفسرین نے دو بتایا ہے ایک یہ کہ جو لوگ عبادت کر جاگتے رہتے ہیں فرشتے ان کے پاس سے ان کو سلام کرتے ہوئے گزرتے اللہ اکبر کتنی عجیب بات ہے کہ آدمی اس رات کو عبادت کر رہا ہو حضرت جبرائیل اس کو سلام کر کے آگے جا رہے ہو فرشتے اس کو سلام کر کے آگے جا رہے ہو فرشتے اسے سلام کر رہے ہو کتنی عجیب بات ہے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری رات امن شانتی اور سلامتی والی ہے آدمی کے دل کو سکون ملتا ہے روح کو سکون ملتا ہے دین کے تعلق سے اس کے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے ہر طریقے سے ہر قسم سے ہر زاویے سے یہ رات سلامتی والی ہے امن والی ہے شانتی والی ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان راتوں میں سے ایکزٹ ایک رات کے بارے میں علم دے دیا گیا تھا کہ وہی للت القدر ہے جی ہاں دے دیا گیا تھا امت اپنی حرکتوں کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہوئی ہے ورنہ ایک رات ایکزیکٹ کہ وہی رات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی تھی وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ پانچ راتیں ہمیں جاگنے کی ضرورت پڑی اس کی ایک وجہ ہے اس کا ایک منظر ہے پس منظر دیکھتے ہیں معن عبادات ابن سوامی ت رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج النبي صلی اللہ علیہ وسلم ليخبرنا بليله القدر فتلاها رجلان من المسلمين فقال خرج تو قدر فلاح فلان فلتم کی کتاب سیام کی باب ل یہ روایت حضرت عباد ابن سامد سے حضرت عباد ابن سامد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تاکہ لوگوں کو للت القدر کے بارے میں بتا دے کہ ان تاک راتوں میں سے ایکزیکٹ کون سی رات للت القدر ہے جیسے آپ آگے بڑھے دیکھا کہ دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں فتلا رجولہ نے منل مسلم دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں آپ نے جیسے ان کی لڑائیوں کو دیکھا مسلمانوں کو لڑتے دیکھا آپ کے ذہن سے للت القدر کو اٹھا لیا گیا لیلت القدر کی تعین اٹھا لی گئی اب نبی پریشان ہے کہ کون سی رات اللہ تبارک تالا نے لیلت القدر کے بارے میں ایکزیکٹ مجھے بتایا تھا کہ میں مسلمانوں کو اس ہو بتا دوں خبردار کر دوں آپ نے پریشان ہو کر کے فرمایا ارے بھائی میں تم لوگوں کو بتانے کے لیے نکلا تھا کہ ان پانچ تاکراتوں میں سے کون سی تاکرات للت القدر میں تو نکلا تھا تم کو بتانے کے لیے کہ للت القدر کون سی لیلہ ہے کون سی رات ہے فتلہ فلان فلان فلا فلا لڑتے ہوئے دیکھے گئے میں نے ان کو دیکھا فروخت تو میرے ذہن سے للت القدر کی تعین اٹھا لی گئی جبکہ تائن دی گئی تھی بتا دی گئی تھیلائی کابادت کر کے جب گزارتے تو اسی رات کا سواب ملتا اب پانچ تاکراتوں میں تلاش کرو گے تو ایک تو لہلت القدر مل جائے گی मिल پلس بونا میں عبادات کے جو سوابات ہیں وہ مل جائیں گے تم کو ہو سکتا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہو اس وجہ سے اللہ تبارک نے میرے ذہن سے لیلت القدر کی تائم کو اٹھا دیا ہو سکتا تمہارے لیے بہتر ہو تو اب اس کو تم نو میں سات میں پانچ میں دیکھو تلاش کرو اس کو اس رات کے اندر کیا, کیا جائے کسی مولوی کو بلا کر کے رات بھر تقریر کی جائے نہیں اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا بلکہ عرب کے موقر معزز اور ابکری علماء نے یہ کہا ہے کہ اس رات کو باقاعدہ مولویوں کو بلا کر کے تقریر کا اہتمام کرنا قطع درست نہیں ہے ہاں ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہو اس کی ممانعت نہیں جیسا کہ یہ ہمارا ایک سلسلہ ہے اس کی ممانعت نہیں باقاعدہ اس کے لیے نظم کرنا اس لیے کہ اس کا ایک خاص پریت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کیا بتایا ہے روایت اس طرح ہے وان آئشت رضی اللہ تعالیٰ کلت یا رسول اللہ دعوت حضرت اے امام اے حدیث پاک کو ایسے کتاب دعوت میں لائے جہاں دعاؤں کا بیان ہے ترمیزی میں وہاں یہ حدیث پاک موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے اور میرے حافظ اگر غلطی نہیں کر رہا ہے تو یہ حدیث مسرت احمد بھی موجود ہے ترجمہ کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ذرا یہ بتائیے آئیتا بتائیے کہ اگر میں یہ جان لوں کہ کون سی رات لہلت القدر ہے کون سی رات قدر کی رات ہے کون سی لہلا للت القدر ہے اس رات کو پا کر میں کون سی عبادت کروں کیا کروں ماقول میں کیا بولوں کیا کہوں آپ نے فرمایا کالا کو یہ یہ دعا پوری رات پڑتی رہے اس دعا کا ترجمہ کیا ہے اے لا بے شک تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے معاف کر دینے کو محبوب رکھتا ہے تو اے میرے رب اے میرے اللہ اے میرے معبود مجھے معاف فرما دے بڑی پیاری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی کے 99 نام ہے ان میں پورے قرآن میں غافر بخشنے والا ایک یا دو بار آیا غفار کا لفظ پانچ مرتبہ آیا ہے افو کا لفظ پانچ بار آیا غفور کا لفظ تقریباً نوے بار آیا سب کو ملا لیجئے تو تقریباً سو بنتے ہیں بخشش کی صفتیں بخشش کے الفاظ غافر ایک بار یا دو بار افوبول پانچ بار غفار پانچ بار غفور نوے بار اس طرح کل سو مرتبہ یہ بخشش کے الفاظ آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفت جس کا تعلق بخشش سے ہے غفر سے ہے اور افو سے ہے قرآن میں اس طرح مذکور ہے اتنی تعداد میں مذکور ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ افو کی کیا اہمیت ہے یعنی بندوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے وہ افو ہے تو تمہیں بھی اس صفت سے متصف ہونا چاہیے تمہیں بھی لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے افو کے اندر اور غفر کے اندر فرق ہے غفار اور آفو میں فرق ہے کوئی چیز یہاں لکھی ہوئی ہو لکھی ہوئی چیز کو ڈھاپ دینا یہ ہے غفر ڈھاپ دینے کا نام غفر ہے کہ کھلا نہ رہے کھلی ہوئی چیز کو ڈھاپ دینا اللہ غفار ہے یعنی قیامت کے دن جب دفتر اعمال انسان کے کھولے جائیں گے تو اللہ جس کے ساتھ اپنی صفت کا مظاہرہ کرے گا صفت غفاریت کا تو وہاں بندے کے سامنے وہ گناہ لائے گا شب چاپ دیکھ یہ سب کیا تھا کہ کی نہیں بندہ دیکھ ارے یہ سب تو کر چکا ہوں میرے رب کہا کہ اس کے اوپر اب میں پردہ ڈال دیتا ہوں نا سب پردہ ڈال دیا اب وہ چیز دکھائی نہیں دے گی تو اللہ گناہوں, کے اوپر پردہ ڈال دے گا گناہوں کو دکھانے کے بعد گناہ چھپ جائیں گے سو سفت غفاریت کا ظہور ہوگا اور اف کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینا لکھا گیا تھا لیکن مٹا دیا گیا ڈھانپنے اور مٹانے میں فرق ہے ڈھانپنے میں اصل چیز محفوظ رہتی ہے وہاں رہتی ہے وہ یہ غفر کا مطلب ہے اور افو کا مطلب ہے مٹا دینا لکھا تو تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں نے اس کے ساتھ میں نے اپنے اس بندے کے ساتھ افو کا معاملہ کیا اس کے گناہ اس کے دفتر عامل سے مٹا دیا جائے جیسے ایریز کر دیا جائے اس کو اریز کر, کر دیا جائے کہ بندے کو قیامت کے دن ان گناہوں کو دیکھنا بھی نہ پڑے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے قد افت آسار ہوا ہائیں چلی اور ریت کے اوپر جو نشانات تھے وہ نشانات مٹ گئے نشانات تھے لیکن مٹ گئے اب نشانات وہاں دکھ نہیں رہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ افو کے مفہوم میں افو کی حقیقت میں مٹنا داخل ہے اریز ہونا داخل ہے کہ وہاں کچھ نہ رہے بچے دیکھو کہیں غلط لکھ دیتے ہیں کاپی کے اوپر اس کے بعد ایریزر اٹھاتے ہیں اریزر لگا کر کے اس کو وہاں سے کورج دیتے ہیں اب وہاں وہ چیز نہیں رہتی اس کی جگہ پر دوسرا لکھ دیا جاتا ہے تو اللہ وہاں اس گنا کو مٹا کر کے اس کی جگہ پر نیکی لکھ دیتا ہے یو اللہ سید حسنات کا یہی مطلب ہے کہ اللہ بندے کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے بات سمجھ میں آئی میری سمجھ میں تو نہیں آئی برائیوں کو نیکیوں سے بدلنا مثال ہے اس کی کوئی میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں ملاحوں کو آپ نے دیکھا ہوگا مل کو برسات کے موسم میں ندی کا جو پانی ہوتا ہے بڑا گندا ہوتا ہے گدلا ہوتا ہے پینے کے لائق نہیں ہوتا ایک تو اس میں و خسوخواشات ملے ہوتے ہیں و خسوخواشات ملنے کے ساتھ ساتھ اس میں ریت بھی ملی ہوتی ہے और उसमें धूल भी मिली होती है लिहाजा इतना मटमैला होता है इतना गंदा होता है कि कोई आदमी उस पानी को पी नहीं सकता अब मल्ला चूंकि दिनों रात वही घाट के ऊपर ही रहता है मौर्य के ऊपर ही रहता है वही झोपड़ा बनाया रहता है उस तरफ से आने वालों को इस तरफ लाता है इस तरफ से जाने वालों को उस तरफ ले जाता है अब पानी दूर जाकर के अपने घर से बार बार तो नहीं ला सकता तो अब क्या करता है नदी के पानी को मिट्टी के बर्तन में रख लेता है गदले पानी को और उसके बाद फिटकिरी को एक धागे में बांध करके फिटकिरी को पूरे पानी के अंदर यूं यू फिराता है थोड़ी देर के बाद देखा जाता है कि फिटकिरी को उस गदले पानी में फिराने की वजह से اوپر کا پانی بالکل صاف و شفاف ہو گیا ہے اور گندگی نیچے بیٹھ گئی ہے یہی مطلب ہے اللہ برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے فٹکری ڈال کر کے جس طریقے سے ملح نے گدلے پانی کو صاف و شفاف بنا دیا پانی وہی ہے صرف فٹکری ڈال دی گئی ہے وہاں رحمت کی فٹکری ڈال دی گئی ہے اس کے گناہوں میں کہ اس کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسنات میں بدل دیا یہی مفہوم ہے ادا اکلوین ہے اللہ حسین حسنات کہ اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے اگر کوئی تمثیل چاہے تو یہ تمثیل پیش کر دی جائے تو یہ صفت گنہگاروں کے لیے بہت ہی اطمینان بخش ہے قابل تسکین ہے کہ اللہ قیامت کے دن ذلیل نہیں کرے گا گنا مٹا دیا گیا اللہ اور اس صفت کے اندر مطالبہ بھی ہے کہ میں جس طریقے سے تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہوں تم بھی دوسروں کی خطاؤں کو معاف کر دیا کرو میرے نبی کی بھی یہی آدت تھی کسی سے بدلہ نہیں لینا اس لیے کہ افو کا اپوزٹ جو ہوتا ہے وہ انتقام ہوتا ہے انتقام ہوتا ہے کوئی تمہارے ساتھ اگر برا کرے تو انتقام مت لو کوئی کال میں نے کہیں پڑھا تھا کوئی تمہارے راستے میں کانٹے بوئے تو اگر تم بھی کانٹے بونے لگو گے تو پوری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی اللہ کر تمہاری راہ میں کوئی کانٹے بچھائے تو تم بھی کانٹے مت بچھانے لگو اگر سب ایسا کرنے لگو گے تو دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی اینٹ کا جواب پتھر سے دینا قرآن اس کی تائید نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ ایٹ کا جواب پھولوں سے دیا جائے پھولوں سے دیا جائے فرماتا ہے ولا تصل حسن ولا ولا نیکی اور بدی دونوں برابر نہیں ہو سکتے اتفا بلتی احسن سیاح برائی کا بدلہ احسن طریقے سے دو بھلائی سے دو گویا کہ ایٹ کا جواب پتھر سے جو محاورہ ہے وہ قرآن کی نگاہ میں صحیح محاورہ نہیں ہے کا جواب پتھر سے نہیں اینٹ کا جواب پھول سے دیا جائے جیسے نبی نے گالیوں کا جواب دوہروں سے دیا پتھر کا جواب گلاب یاسمین سے دیا تو معاف کر دیا کرو کوئی تمہاری راہ میں کانٹے بکھھیرے تو کانٹے مت بھیرو ورنہ پوری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی اور کرنول کا ایک مشہور شاعر ناصر کرنول کہتا ہے ہر سی انتقام سے بڑھتی ہیں الجھن کیا بولتا ہے ہر سی انتقام سے صحیح انتقام انتقام کی کوشش صحیح میں نے کوشش ہر سی انتقام سے بڑھتی ہیں الجھن تسکین انتقام فقط درگزر میں ہے اللہ تبارک کو تعالیٰ ہمیں اچھے عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے واخر داوانا الحمدللہ رب ربین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محترف میں کے ہوتے ہیں آپ تمام حضرات سے آگے میں گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعاون جمائے اور دوسری بات یہ ہے کہ کل ان شاء اللہ بات